السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیه وعلى اله و علی اصحابہ ومن اتبع هدیه و استن بسنته الی یوم الدین اما بعد معذ سامعين आज का दिन बदाअत की تردید کا دن ہے کیونکہ ہر پیر یعنی ہر سوموار کو بدعات کی تردید کی جاتی ہے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ کتاب و سنت سحیا میں اللہ رب العالمین کے ثابت شدہ اسمہ اور صفات کا انکار کفریہ بدعت اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بات بتائی گئی تھی کہ بدعات کی بہت ساری اقسام ہیں کچھ بدعات تو کفر کے درجے کی ہوتی ہیں انہی میں سے یہ بھی بدعات ہے کہ کوئی اللہ رب الامین کے نام و صفات کا انکار کرے صلب صالحین کا طب تعبین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں کا علماء کا محدسین کا اس بات پر اجماع ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جو نام آئے ہیں ان پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے یا اس کے نبی نے بیان کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے جب اپنے بارے میں بیان کیا لہذا اس کے ناموں کا اور صفات کا انکار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے قرآن کا انکار ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنے اسما اور صفات کے بارے میں وہی کے ذریعہ سے اطلاع دی لہذا ان کا انکار کرنا یہ نبی کا انکار ہے حدیثوں کا انکار ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر تمام صلاب ص کا اجماع ہے اجماع کا جھلانے والا ہے اگر کوئی اللہ کے نام و صفات کا انکار کرتا ہے اور یہ کفریہ بدات ہے علماء نے باقاعدہ بیان کیا ہے کہ کی ایسا کرنے والا یہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے یہ کفریہ بدات ہے امام اوزائے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ طبع تابعین میں سے ہیں کہ کننا و تابعون متوافرون ہم اور تابعین سب کے سب کا اس بات پر اجما تھا کہ ان اللہ تعالی فرش کہ اللہ رب جس کا ذکر بلند ہے وہ اپنے عرش کے اوپر ہے اور پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ وہ بھی سننا اور سنت میں حدیثوں میں جو کچھ بھی آیا ہے اللہ رب کی صفات کے بارے میں ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اس طرح کی باتیں بہت سارے علماء نے ائما نے بیان کی ہیں اور علماء نے باقاعدہ اس پر اجماً نقل کیا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کرنا یہ کفریہ بدعات ہے جب جہمیہ معتزلہ اور فلاسفہ اور اس رے کا ذہن رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا ورنہ اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں تھا یہ بعد میں یہ بدعت امت کے اندر پیدا ہوئی اور یہ کفریہ بدات ہے جنہوں نے اللہ ابامن کے اسماع اور صفات کا انکار کیا شیخ ابن وسمی رحمت اللہ علیہ سے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انکار کی دو قسم ہے ایک انکار تقزیب ہے وہ دا کفر بلا شک اور یہ بلا شک کفر ہے یعنی جھٹلا دینا انکار کر دینا نہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم نہیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم نہیں مانتے ہیں تو اس طریقے سے انکار کر دینا یہ کیا ہے کفر تقزیب ہے اور یہ بلا شک یا کفر ہے فلو انہدن ان کرا اسما اللہ او صفت من صفاتی فلو ان احدن اسماء من صفاته فلو ان کرا اسمن من اسما اللہ او صفتمن صفاتی تحفل کتاب سننا اب اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے ناموں میں سے کسی نام کا یا اللہ تعالی کی صفات میں سے کسی صفت کا جس کا ثبوت ہے کتاب و سنت کے اندر اس کا انکار کر دے مثال کے طور پر یہ کہے کہ لئی سلی اللہ ید کہ اللہ ہر برامن کے لیے ید نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں فہو کا فرون بے اجماعل تو ایسا انسان کافر ہے مسلمانوں کی اجماع سے تقزیب و خبر اللہ و ہی کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خبر کی تقزیب کرنا ہے اور یہ کفر ہے مخرج من اللہ اور ملت سے نکال کر دینے نکال دینے والی چیز ہے پھر فرماتے ہیں کہ دوسری نو ہے انکار و تعویل, تعویل تعویل کا انکار کرنا ہے یعنی انسان براہ راست اس نام کا یہ صفت کا انکار تو نہ کرے البتہ تعویل کرے وہ اللہ جہاد ہوا ولا قم وا یعنی وہ اس کا انکار تو نہ کرے لیکن اس کی تعویل کرے وہ نعان اور اس کی دو قسم ہے پہلی قسم کیا ہے لاظت تاویل مسعن فی الغت العربیہ فہاد عل جب القفر یہ ہے کہ اس تعویل کی یہ طل جائز ہو عربی زبان کے اندر تو یہ کفر کا موجب نہیں ہے اور دوسری قسم کیا ہے کہ عربی زبان میں وہ جائز نہ ہو یعنی عربی زبان میں وہ معنی استعمال نہ کیا جاتا ہو فہادر تو یہ کیا ہے یہ کفر کا موجب ہے یا کفر کو ثابت کرنے والا کیونکہ جب اس کے لیے جائز نہیں ہے تو گویا کہ یہ تقزیب ہوگی مثال کے طور پر یہ کہنا کہ اللہ ہر ملامن کے لیے حقیقیت نہیں ہے اور نہ ہید نعمت کے معنی میں ہے اور نہ ہی قوت کے معنی میں ہے تو یہ کافر ہے ایسا آدمی کہنے والا یعنی اس کی تاویل کر رہا ہو کرا کہ اللہ تعالی کے حقیقی ہاتھ نہیں ہیں یا یہ کہ یہ نہ نعمت کے معنی میں ہے نہ ہی قوت کے معنی میں ہے گویا کی تعویل بھی نہیں کر رہا ہے تو یہ کیا یہ کفر ہے لأنه نفاها نفی متلقن کیونکہ اس نے مطلق طور پر نفی کر دی ہے فاوہ مقدن تو یہ حقیقت میں جھلانے والا ہے وَلَوْ قَالَ فِي اور اگر وہ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں دو ہاتھ اللہ تعالی کے کھلے ہوئے ہیں لیکن وہ یہ کہ انقال المراد بال فلا فلاحر لیکن اگر وہ ید سے نعمت مراد لے یا قوت مراد لے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا فی فر تطلق لمان نعمہ کیونکہ عربی زبان میں نعمت کے معنی پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن اگر وہ یداہوں سے مرادی لے کس سے آسمان اور زمین مراد ہیں تو وہ کافر ہوگا لے سر فی عربی یا کیونکہ عربی زبان میں ید کا استعمال آسمان و زمین کے لیے نہیں ہوتا ولا ہوا مختصل حقیقتی شرعیہ فوامن کر و اور یہ حقیقی شرعی کا مقتضا اور اس کا تقاضا بھی نہیں ہے لہذا وہ منکر بھی ہے اور جھلانے والا بھی ہے تو ایسی صورت میں یہ تعویل نہیں چلے گی کیونکہ اس تعویل کی کوئی دلیل عربی زبان کے اندر نہیں ہے اگر عربی زبان کے اندر اس کی دلیل موجود ہے یعنی عربی زبان میں وہ لفظ اس معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے بداعت ہے لیکن یہ کفر نہیں ہوگا لیکن اگر عربی زبان میں اس کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا انکار یہ بھی انکار کے معنی میں ہوگا اور یہ کفر ہوگا جیسا کہ انہوں نے مثال دی کہ یداحو سے اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ سے مراد اگر کوئی آسمان اور زمین لے کہ ہاں آسمان اور زمین مراد ہیں تو یہ کفر ہوگا کیونکہ ید سے مراد آسمان اور زمین نہیں ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر پھر آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اے اللہ تعالی کے نام کا یا صفات یعنی یہ, یہ انہوں نے بیان کیا امام ابن وسم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بنباز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سوال کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ منجہد اسما اور رب وہ ہو جس نے اللہ کے نام کا یا اللہ کی صفات کا انکار کیا فاوا کا فرن وہ کافر ہے لِ ان مقدب اللہ و رسول کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹانے والا ہے اور اس کے رسول کو جھٹانے والا ہے وہ مقدب الما اجماء علیہ المسلمون اور جس پر مسلمانوں کے اجماع ہے اس کی تقسیب کرنے والا ہے فیقون کا وہ اس کی وجہ سے کافر ہوگا لہذا یجب و استطاب فمتاب اللہ قتل لہٰذا اس سے توبہ کرائی جائے گی اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ورنہ اسے قدر کر دیا جائے گا اور اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کی نام کے نام و صفات کا انکار کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ کے نشاد ہے وہم میں کھرنا برحمان کی وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں اور رحمان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ نے ایک نام کی انکار کرنے کو کفر قرار دیا لہذا جو نام یا جو صفت قرآن و حدیث کے اندر ثابت شدہ ہے صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے قرآن کے اندر ثابت ہے اب کوئی آدمی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو یہ گویا کی قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا ہے لہذا یہ کفر ہوگا اور اللہ اور اس کے اللہ کے نام و صفات کا انکار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے یعنی اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان رکھے لیکن اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات کا انکار کر دے تو گویا کی وہ عدم کی بات کرنے والا ہے یعنی ایسی ذات جس کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے نام و صفات نہ ہوں اب مثال کے طور پر انسان پر اگر کسی آدمی کا ایمان ہے لیکن انسان کے جو نام ہیں یا انسان کی جو صفات ہیں ان تمام میں سے کسی کو نہ مانے وہ تو گویا کہ انسان ہی کو وہ نہیں مانتا ہے انسان کے جو صفات ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں اب ان میں سے کسی چیز کو نہ مانے اس کا انکار کر دے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے گویا کو جاتی کا انکار کر دیا اسی لیے علما نے بیان کیا ہے کی جو اللہ کے اسما اور صفات کا انکار کرنے والا ہے وہ عدم کی بات کرتا ایسی اسی ذات کی بات کرتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے اور جو اللہ برہین کے اسما اور صفات کی, کی تشویح بیان کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ سنم کی ایسی ذات کی بات کرنے والا ہے جیسے صنم ہوتی ہے صنم ہوتا بت ہوتا ہے گویا کہ اس کی اس کے بات کرنے والا ہے اس میں سلف صالح کا جو عقیدہ اور منحج ہے کہ اللہ ابرامین کو جنام اور صفات کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان پر انسان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے اور وہ تمام نام و صفات توقیفی ہیں اللہ رب العالمین کا اپنی طرف سے نہ نام رکھنا جائز ہے اور نہ ہی کوئی صفت اللہ تعالی کی بیان کرنا اپنی طرف سے جائز ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی کے تمام نام اور اس کی تمام صفات حقیقی ہیں جو اللہ تعالی کے شایان شان ہیں اور پھر ہمیں ان کی کیفیت کا علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہیں کیفیت کے علم اللہ ہرب الامن کے پاس ہے ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور نام و شفات کا معنی بھی ہوتا ہے اس کے معنی کی تفیظ کر دینا یہ بھی جائز کے اندر بداعت ہے البتہ کیفیت تفیظ کی جائے گی اللہ ہربلامین کی طرف کہ کی کیفیت کیسی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے البتہ اس کا معنی ہمیں معلوم ہے جیسا کہ مامے مالک رحمۃ اللہ فرما کے الاستواء معلوم استواء معلوم ہے یعنی جانتے ہیں کہ استباء کا معنی کیا ہے یعنی استوا کا معنی علا و تفا استقرہ و سعدہ یعنی بلند ہوا اللہ تعالی مستقر ہوا چڑھا جلوہ افروز ہوا یہ سب اس کے معنی ہیں استوا کے اب اگر کوئی کہے کہ استباء کا معنی ہمیں نہیں معلوم تو یہ بھی بدعت ہے دین کے اندر یہ بھی تفویض ہے معنی کی اللہ ابلامن کی طرف کر دینا یہ غلط ہے کیونکہ گویا کی نقب اللہ اللہ رب العالمین نے اسی چیزیں بیان فرمائی جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں جب انسان نہیں جانے گا تو کیسے عقیدہ رکھے گا کیسے ایمان رکھے گا لہذا اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے البتہ اللہ رب برامن کے نام و صفات کا مانا ہمیں معلوم ہے تو اس کی کیفیت بیان کرنا یہ دین کے اندر بھی جائز نہیں ہے تو اسما و صفات کے تعلق سے جو علیہ سنت والجماعت کا سلب سالین کے منحط پر چلنے والوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے گا اس کی کوئی غلط تعویل نہیں کی جائے گی ایسی تعویل جو غلط ہو بے جا تعویل تعویل مانا تو بیان کیا جائے گا تعویل ہر تعویل غلط نہیں ہوتی ہے تعویل ہو غلط ہوتی ہے جس کی دلیل نہ ہو و سننے سے ورنہ و سننے سے اگر دلیل ہے تو یہی برحق ہے یہی, یہی سچ ہوتا ہے اور اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے اس لیے ہماربی نے دعا کی تھی ہفتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعویل اللہ تعالیٰ تنہیں تاویل کا علم تا فرما یعنی قرآن کریم کی تفسیر کا قرآن کریم کی تعویل کا قرآن کریم کے معنی مطلب کو سمجھنے کا علم تو تعویل ہر تعویل غلط نہیں ہوتی وہ تعویل غلط ہے جو باطل ہو جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہو صلب صحیح کے عقیدے اور منہج سے حل کر کے ہو انسان ایک نئی بات لے کر کے آئے جیسے اس طرح کا معنی انسان اس کرے تو نہیں تعویل کر دیا اس نے یا اس طریقے کا معنی وہ نعمت کرے یا اور کرے یہ جو ہے یہ غلط تعویل ہے حقیقی مانا مراد ہے کہ اللہ ابلام کے تو ہاتھ ہیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے لیکن کیسے ہیں اللہ ابلام بہتر جانتا ہے تو اس طریقے سے یہ تعویل بیان کی جائے گی لیکن غلط تعویل نہیں بیان کی جائے گی اور نہ ہی ان کی تکیف یعنی ان کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی اور نہ ہی ان کی تمسیل بیان کی جائے گی یعنی اللہ تعالی کی جو صفات ہیں یہ کہنا کہ ہو بہ مخلوق کی طریقے سے ہے تو ایسا کہنا یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر یا اس کی تشویش دینا یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی ہو بہو تو نہیں ہیں البتہ کچھ چیزوں میں مشابت رکھتی ہیں تمثیل کے معنی ہوتے ہیں ہُو بہو. بیعی نہیں وہی چیزیں اور تشویح کے معنی بے عینی نہیں, نہیں لیکن مشابت رکھتی ہیں تو یہ کہنا بھی شریعت کے اندر جائز نہیں حرام ایسا کہنا تو اس طریقے سے صرف صالحین کا منحج ہے اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عبامین کے نام و صفات پر ایمان لایا جائے گا اس کی تعریف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کا انکار کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی طوی تعطیل یعنی اس کا انکار نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی صفت کیفیت بیان کی جائے گی اور نہ ہی اس کی مثال دی جائے گی اور نہ ہی اس کی تشبیہ بیان کی جائے گی یہ ہے شلب صالحین کا عقیدہ اور منحط اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات کے تعلق سے لہذا اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات کے انکار کرنا یہ کفریہ بدات ہے جہمیہ ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا بھی انکار کر دیا کسی بھی نام پر ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے, نہ کسی صفت پر اس کے بعد معتضلا ہے معتضلا نے تو اللہ تعالیٰ کے نام کو تو مانا لیکن صفات کے انکار کر دیا کہا اللہ براہمین کے لیے نام تو ہے لیکن صفات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہے لیکن بغیر علم کے قدیر ہے بغیر قدرت کے سمیع ہے بغیر سما کے تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انہوں نے انکار کر دیا صرف انہوں نے اسما پر ایمان لائے کہ اللہ تعالی کے نام ہیں لیکن اس کا مانا انہوں نے بیان کیا اور یہ کہا کہ سمیع بغیر سمہ کے قدیر بغیر قدرت کے تو یہ کیا ہے یہ بھی کفر ہے گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا جو صفات قرآن و حدیث کے اندر باقاعدہ بیان کی گئی اس کے بعد اشاعرہ آئے عشاء اللہ کے نام و صفات پر اللہ کے نام پر تو ایمان لیا اللہ کی صفات میں سے چھ صفات پر ان کا ایمان ہوا چھ صفات کو لوگ مانتے ہیں باقی تمام صفات کی تعویل کرتے ہیں تعویل انکار نہیں کیا تعویل کیا لیکن وہ تاویل غلط تاویل ہے ان کی اس کے بعد ماترودی آئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے آٹھ صفات کا اقرار کیا شاعرہ کے ہاں جو ابو الحسن اشریف جو, جو جو اپنا پیشوا اور اپنا امام مانتے عقیدے میں ان کو ان, ان, ان, ان کے منحص پر چلنے والے لوگوں نے آٹھ سات صفات کا اقرار کیا باقی جو صفات ہیں ان صفات کا انہوں نے انکار کر دیا جو سات صفات ہیں شاعرہ کے نزدیک جس کا انہوں نے اقرار کیا وہ کیا ہے علم ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی قدرت نمبر تین اللہ تعالیٰ کے یعنی زندگی نمبر چار اللہ تعالیٰ کا سننا سمع نمبر پانچ بس اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ال اور نمبر سات کلام گفتگو کرنا اس کا انہوں نے صفات کو مانا لیکن تعویل بھی انہوں نے کی اور, اور ماتردیا کے نزدیک کیا ہے جو یہ سات صفات کا بھی انہوں نے اقرار کیا اور ایک اور آٹھویں صفت کے اقرار کیا وہ تکوین یعنی اللہ تعالی کا کائنات کو پیدا کرنا اور کن کے ذریعے سے پوری کائنات کا پیدا کرنا تکوین کن سے ہے تو ان تمام چیزیں آٹھ صفات کو لوگ مانتے ہیں باقی جو صفات ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں ان کی وہ لوگ تعویل کرتے ہیں یا اس طریقے سے ان صفات کا انکار کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اللہ کے اسما اور صفات کے انکار کرنا یہ کیا ہے کفریہ عقیدہ ہے کفریہ بدعت ہے کیونکہ بعد میں دین کے اندر پیدا ہوئی پہلے چیز نہیں تھی صحابہ کا تابعین کا طبع تابین کا صلب صالحین کا اور ان کے نقشے قدم پر چلنے والے تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے تو یہ بعد میں قول پیدا ہوا لہذا یہ قول بھی کفریہ بداعت ہے اور اس سے انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہرب المین ہم اسلب سعالین کے عقید اور منحج پر قائم رکھے اور جو بھی کتاب و سنت کے اندر اللہ ابامین کے نام اور صفات بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق رائے فرمائے اور اس طریقے سے ان کی تعویل اور ان کی تشبیہ ان کی غلط تعویل سے ان کی تمصیل اور تشویش سے یا انکار سے اللہ ابامین ہم سب کو محفوظ رکھے آمین مزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ